دلی اللہم نمبر اے یہ دلی لکڑی آفا کی ہے اور ایک نشانی ان کے لیے زمین مردہ کی ہے کہ زندہ کیا ہم نے اس کو اور نکالا اسے غلّہ ہب بنونا وہ غلہ جانتے اونٹ کا بچہ ایسے بھائی ہاں دانے نکالا ہم نے اسے غلہ تو اب میں کیا اور اسے کھاتے ہیں غلے کو اور کیا ہم نے اس کے اندر باغ کھجوروں کے انگوروں کے اور جاری کیا ہم نے زمین کے اندر تشمے لی جا قولو اس کا تعلق ہے جالنا پیا جنات کا تاکہ کھائیں نمسام ہی ان باغات کے پھلوں کو کھائیں تاکہ کھائیں باغات کے پھلوں کو وما عمر فائدی ہیں اور ان کو بھی کھائیں جو بناتے ہیں ان کو ان کے ہاتھ کیسے ہاتھ بناتے ہیں مثال کے طور پہ پھل لے آتے ہو نا تو پھلوں کا یہ جوس بناتے ہو یا نہیں شربت بھی بناتے ہو یا نہیں پھر پھلوں کو اپنا خشک کر کے کھاتے ہو یا نہیں کشمش بنا کے کھجوروں کو کھا. یہی ہے وہ اپنا ہاتھ استعمال کر کے جو کہتے ہیں ہاں؟ وہ بھی کھاتے تاکہ کھائیں ان کے پھلوں سے اور کھائیں اس چیز کو کہ بناتے ہیں اس کو ان کے ہاتھ ان پھلوں سے جس چیز کو بنایا بھئی کھجوروں انگوروں سے بناتے ہیں نا اپنا ہاتھ استعمال کر کے کچھ کر کے شراب بھی بناتے تھے وہ سمجھے جی اور چیزیں بھی بناتے تھے جوس وس بناتے کیا پاس نہیں شوکر کرتے ایک مانا تو یہ ہے کہ میں نے ماں موصولہ بنایا کیا بنایا اب دوسرا یہ کہ ماں نافیہ بناؤ کیا بناؤ پھر مانا یہ ہوگا تاکہ کھائیں ان کے پھل وبا آ ملا ہیں۔ اور نہیں بنایا پھلوں کو ان کے ہاتھوں نے مارنا کیا ہے اب بھی مانا ٹھیک ہے نہیں پھلوں کا ہم نے بنایا ان کے ہاتھ نے توڑا بنایا سبحان اللہ جی خل کا یہ ساری ہو، دلیل چلی آ رہی ہے کون سی دلیل ہے جی ہاں دلیل اکلی پاک ہے وہ ذات جس نے بنائے اقسام سارے ازواج کا من اقسام بھی ہے اور ازواج کا من جوڑے بھی ہے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اب تحقیق ہو چکی ہے کہ ہر چیز کے اندر کیا ہے جوڑا ہے نرمادہ ایک دوا ہے ہم بیچتے ہیں گل خیرات گل خیری گل خیرات سرما ترمی یہ پیدا کیا لان اقسام سارے یا جوڑے سارے مما تم بے ارضو نباتات سے مما تم تو کم ہے نا آ وہ جوڑے نباتات سے ہیں اور خود ان کی جانوں سے ہیں تم بھی ہو مرد و ظن اور ان سے تو نہیں جانتے اشراط الار وغیرہ وہ دلیل لکڑی نمبر دو دلی اکری نمبر دو وہ پہلے آیات آفا کی عرضی تھی اے آیات آفا کیا سماویہ اور ایک نشانی ان کے لیے رات کی ہے لاسل کھینچ لیتے ہیں اس سے چادر دن کی دن کی چادر سفید آ جاتی ہے نہیں بھائی اب دن ہے نہیں تو رات کے اوپر سفید چادر ہے شام ہوگی چادر پیر چلی جائے گی کیا نکالے گی اندھیرا بس اچانک وہ اندھیرا کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو نشانی نمبر ایک تھی آیات اللہ اب نشانی نمبر دو اور سورج جاری ہوتا ہے واسطے مستقر اپنے کے جائے قرار مستکر کی پہلے میں تحقیق کر چکا ہوں کہ سورج کا ایک نکتا ہوتا ہے سنویا اور ایک نقطہ ہوتا ہے یومیہ پیری طرف دیکھو آج جس نقطے سے نکلا ہے نا اس نقطے کے اوپر جا کے غروب ہوگا یہ نکتا کیا ہے یومیہ اور تین سو پینسٹھ دن جب گزر جائیں گے پھر اسی پہ آ جائے گا یا نہیں یہ مستقر رہا ہے یہ پھر نکتا کون سا ہوگا سنویا سال والا سورج جاری ہوتا ہے واسطے مستقر اپنے کے یہ تقدیر اندازہ ہے عزیز علیم کا اللہ کا ولکم رکدر نشانی نمبر کتنی جی تین اور چاند کی مقرر کی ہم نے منزلیں کتنی منزلیں ہیں چاند کی جی پانچ سو یا چار سو اٹھائیس ہیں اچھا منزلیں یہاں تک لوٹ آتا ہے چاند مسئل چھڑی خشک کے پہلے بھی چاند پتلا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہوتا اور پچیس چھبیس تاریخ کو کیا ہو جاتا ہے چھڑی خوش کی طرح لشم سو جم بغی اب آگے فرماتے ہیں چاند اور سورج کا اپنا اپنا وقت ہے اپنے مدار ہیں ایسے نہیں ہے کہ رات کا ٹائم ہو چاند ابھرا کھڑا ہو اور سورج پہلے ابھر کے اس کو پکڑ ہے خبردار کہاں جاتے ہیں سورج چاند کو کیا کر لے پکڑ لے اس کے اوپر چڑھ جیسے ہے, ہے نہیں ہے دیکھو جی. لم سو یم بغی نہیں سورج لیک واسطے اس کے یہ کہ پکڑ لے کس کو چاند کو یعنی اپنے وقت سے پہلے طلوع ہو جائے آدھی رات کو طلوع ہو, پکڑ لے اور نہ رات سب کٹ کرنے والی دن سے فی فیفلا یہ سب کے سب اپنے مدار میں تائر رہے ہیں بدار من جائے گردش واحد اللہ ہم دلی لکڑی نمبر کتنی جی تین اور ایک نشانی ان کی یہ ہے کہ بے شک سوار کیا ہم نے ان کی اولاد کو بیچ کشتی پور کے بھائی عام طور پہ آدمی جاتا ہے نا تجارت کے لیے کشتیوں پہ سوار ہوتا ہے جہازوں پہ تو اپنے بچوں کو لے نہیں جاتے کہ سیر مہر کرائیں گے اس لیے بچے کہا سوار کیا ان کی اولاد کو کشتی پور کے اندر اور پیدا کیا ہم نے ان کے ان کے لیے مسل کشتی سے میں مسل ہی زمیر کا مرجع کون ملے گی کشتی اور پیدا کیے ہم نے واسطے ان کے مسل کشتی کے وہ جانور جن پر سوار ہوتے ہیں تم بتاؤ جی کشتی کے مصر کون ہے اونٹ ہے بھی اونٹ اونٹ کو کہتے ہیں سفین تل بر کیا وہ سفین تل باہر ہیں یہ سفینتل کیا ہیں بر ہیں جنگل کی کشتیاں ہیں اب دیکھو جی سو سو اونٹ کی قطار ہے کوئی کتنی بوجھ لے جاتے ہیں اناج منتقل کرتے ہو وہ خلط نال اچھا وہ انشا اب دیکھو جی اولاد کو سوار کیا کشتی پر کے انداز اگر ہم چاہیں تو ان کو کیا کر دیں دی؟ غرق کر دیں کوئی ان کو مدد کرنے والا نہ ہو ایسے مجھتا ان کو غرق کر دیں اور کوئی مدد کرنے والا نہ ہو لیکن آج کل تو کہتے ہیں نا ب بے بلا بردا بے بلا استاد کشتی مدد کون یا معین الدین کشتی سمجھے دے اور اگر چاہیں غرق کر دیں ان کو پس نہ ہو کوئی فریاد رس واسطے ان کے غرق کے یعنی غرق سے کوئی بچانے والا نہ ہو یعنی ڈوبنے سے پہلے بچا لے کیا ڈوبنے سے پہلے ان کو بچا لے یا یعنی ڈوب جائیں اور مرنے کے بعد ان کو دوبارہ کیا دے دے زندگی دے دے جیسے بتتی کہتے ہیں کہ محبوب زبان نے گیارہ سال کے بعد بیڑا تار دیا بندے زندہ ہو گئے گیارہ سال کے بعد اگر چاہیں تو غرق کریں ان کو پسند نہ ہو فریاد راست واسطے ان کے غرق سے بچانے والا اور نہ خلاصی دیے جائیں بعد غرق کے یہ ان کا زون کا کیا معنی؟ غرق کے بعد خلاصی نہ دیے جائیں یعنی موت سے خلاصی ہو جائے اللہ رحمت مگر ہم نے ان کو باقوز رکھا اپنی رحمت سے اور نفع دیا ایک وقت تک یہ ہماری مہربانی ہے میں ہوں یہ زجر ہے جی اس زجر کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ترہی بھی ان میں اثر نہیں کرتی ان لوگوں کے اندر خدا کا ڈرا ہوا ہے نا وہ بھی اثر نہیں کرتی دیکھو اور جب کہا جاتا ہے واسطے کہ ڈرو اس عذاب سے جو آگے تمہارے ہے یہ عذاب دنیا بھی لکھو ڈرو اس عذاب سے جو آگے تمہارے ہے اور اس عذاب سے جو پیچھے تمہارے آئے گا یہ عذاب اخروی ہے مرنے کے بعد لال لکم تو رحمون تاکہ تم رحم کیے جاؤ تو آ یہ شرط ہے جزا اس کی معذوف ہے آ رازو. جب اور کو یہ بات کہی جاتی ہے تو اعراض کر جاتے ہیں تو دیکھو ترہیب سے ترہیب نے اثر کیا اس میں ترہیب بھی اثر نہیں کرتی آگے ہے وہ مات آتی ہے آیا آیاتن اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی آیات اپنے رب کے ہے تو سمگار ہوتے ہیں اراد کرنے والے ویزاکیلحوم پہلے تھا کہ ترہیب بھی ان میں اثر نہیں کرتی اب کیا ہے ترغیب بھی ان میں اثر نہیں کرتی ہے ساری زج اور جب کہا جاتا ہے ان کو خرچ کرو یہ ترغیب ہے خرچ کی اس چیز سے کہ رسک دیا تم کو اللہ تو جواب کیا دیتے ہیں کہ وہ میاں دیکھو نا میری طرف دیکھو اللہ نے اس کو بھوکا رکھنا ہے اللہ نے اس کو کیا رکھنا ہے جب خدا نے بھوکا رکھنا ہے تو ہم کیوں دیں اس کو ہاں <laughs> اگر اللہ چاہتا تو خود دے دیتا جب خدا اس کو بھوکا رکھتا ہے تو ہم بھی خدا کی اتباع کرتے ہیں بھوکا رکھتے ہیں یہ دیکھو بھائی خرچ کرو اس چیز سے کہ رزق یا تم کو اللہ نے کہتے ہیں کافر مومنین کو اچھا کیا کھلائیں ہم اس کو کہ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو کھلا دیتا خدا نے بو کر رکھا ہے نہیں تم اگر بیج غلطی سری مومنین کو کہتے ہیں غلطی میں ہو بھائی اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر ہو تم سچے قیامت کا ما ضرون جواب شکوا نہیں انتظار کرتے مگر آواز ایک تھی وہ کون سی آواز ہوگی جی؟ نفقائے اولا گرفت کرے گی ان کو اور وہ جھگڑ رہ گے مورے دنیا کے اندر مر جائیں گے پسند طاقت رکھیں گے وسیعت کریں گی واقعی نہیں ہوگا اور نہ اپنے آل کی طرح لوٹ سکیں گے لاہور والا کراچی ہوگا تو لاہور پہنچ جائے گا نہیں بارکی ادھر اپنی بستی میں نہیں پہنچے گا وہ نوفا فصور تقریف روی اور پھوکا جائے گا سور میں دوسری دفعہ پہلی دفعہ آ نا وہ پہلی دفعہ مر جائیں گے اور پھکا جائے گا دوسری دفعہ پس اچانک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑیں گے اور کہیں گے یا ویلنا اے ہماری بربادی کس نے اٹھایا ہم کو ہماری آرام دہ سے کس کو جی آرام دہ کہیں گے قبر کو حالانکہ قبر میں آزاد تھا یا نہیں لیکن آخرت کا اتنا سخت عذاب ہوگا کہ وہ کیا سمجھیں گے حرام گاہ کس نے اٹھایا ہم کو ہماری حرام گاہ سے جواب ملے گا فرشتوں کی طرف سے یہ وہ ہے جس کا وعدہ دیا تھا رہمان نے اور سچ کا رسولوں نے مگر تم نے نہیں مانا تھا دنیا میں انقالت اللہ سیات واحدہ نہ ہوگا لفق ثانیہ مگر ایک چنگار پر سچانک کو اکٹھے ہوں گے اور ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے فلیاؤ بس آج کے دن نہ ظلم کیا جائے گا نفس پہ کچھ بھی اور نہ بدلہ دیے جاؤ گے مگر ان امال کا جن کو تم کیا کرتے تھے ان جنڈا یہ بشارت لکھو جی بے شک بحش تلو آج کے دن مشغلوں میں خوش دل ہو گے شغل منہ مشغل مشکلوں میں خوش دل ہوں گے ہم واضح واز وہ اور ان کی بیویاں سائے میں ہوں گے الرائے متا کے اوپر تختوں کے تکیہ لگانے والے تختوں پہ تکیا لگائیں گے واسطے ان کے بیچ بحث کے میوے ہوں گے اور اس کے علاوہ واسطے ان کے جو ہی مانگیں گے جو ہی مانگیں گے ان کو ملے گا لیکن پیڑا نہیں ملے گا یہ یاد رکھنا پیڑا کہتے ہیں نسواب وہ نہیں ملے گی اور حکا بھی نہیں ملے گا مولوی صاحب نے کی تقریر والا ہما یداؤ ان کے لیے سب کچھ ملے گا تو ایک کسان کھڑا ہو گیا جٹ اس نے کہا حضرت تو حکا بھی ملے گا پر ما ملے گا حکا لیکن اس کے اوپر انگار رکھنے کے لیے دو بھی جانا پڑے گا <laughs> آپیو جی سلام ان کا میرا سلام ان سے پہلے لہم معذوف آئے فرمایا سب نیمتے ہوگی لیکن سب نعمتوں سے بڑھ کے اللہ کا سلام ہوگا کیا ہوگا جی ہاں اللہ فرمائیں گے جی. السلام علیکم آہ اے بشتی السلام والا چل آ جی روحانی نیم ہے سلام لہم سلام انوں کے لیے سلام ہوگا بے کولن کول سے پہلے کیا مقدر ہے با سات بات کے رب رحیم کی طرف سے خود اللہ بات کریں گے ومتاز یوم تخویف اخروی اے وم تاز ہو اوپر لکھ لو یہ حکم ہوگا میدان حساب میں جب میدان حساب ہوگا نا موقع حساب وہاں یہ حکم ہوگا کہ جدا ہو جاؤ آج کے دن اے مجرم و سے تم علیحدہ مومن علیحدہ موقف حساب ہے علم آحد علم آحد بمن علم عمر کیا نہ حکم کیا تھا میں نے تم کو اے بنی آدم یہ بمان امر ہے کیا نہ حکم کیا تھا میں نے تم کو اے بنی آدم یہ کہ نہ پوجا کرو کس کی جی شیطان کی اس کے پیچھے نہ لگو اس لیے کہ وہ تمہارا دشمن سری ہے بان بدھ اور میں نے یہ کہا تھا کہ صرف میری عبادت کرو یہی سرا کے مستقیم ہے بھائی لا الہ الا اللہ اہ اے اللہ, اللہ تاب شیتان یہ کس کا مضمون ہے لا الہ کا اور میری عبادت کرو یہ کس کا مضمون ہے جی الاگے اللہ اللہ سمجھ وال ززلہ وہ تو گمراہ کر چکا تھا شیطان تم اس سے مخلوق بہت کو کیا نہ سمجھتے تھے تم دنیا میں آج ہی جہنم تزلیل مجرمین یہ جہنم ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے داخل اس کو آج کے دن بس بز پہ تم قفر کرتے تھے سباب آزاد الخت میرے عزیز پہلے پڑھ چکے ہو کہ جب مشرق کہیں گے نا ماں کنہنا مشرقین و ربنا ما ربینا تو یہ جھوٹ بولیں گے یا سچ وہ مشرق زبان سے کہیں گے ولہ ربنا نا مشرق و اللہ ہے رب مشرقین سچ بولیں گے جھوٹ جھوٹ بولیں گے نا ہاں حالانکہ مشرق تو تھے پھر اللہ تعالیٰ ان کے منہ پہ کیا لگا دیں گے وہ پھر ہاتھ پاؤں بولیں گے اب سنو آج کے دن موہر لگائیں گے ان کے منہ پہ اور بات کریں گے ہمارے ساتھ ہاتھ ان کے اور گواہی دیں گے پاؤں ان کے ساتھ ان چیزوں کے کس کرتے تھے غلط نشاو تخویف دنیا فرمایا جیسے آج ہم موہر لگا رہے ہیں ان کے منہ پہ اگر ہم چاہتے تو دنیا کے اندر بھی ان کو عذاب دیتے کیسے جیسے قوم لوت کو عذاب دیا تھا کس کو دیا تھا کہ ان کو بالکل اندھا کر دیا ایسے میٹ یا دوسرے بنی اسرائیل کو عذاب دیا تھا او خنجیر اور بندر بنا دیا تھا تو ہم چاہتے تھے ان کو ایسے کر سکتے دنیا میں تخریر دنیا بھی. اور اگر چہتے ہم لتمسنا البتہ ملیا میٹ کر دیتے ان کی آنکھوں کو جیسے کوملوز کے ساتھ کیا پس وہ دوڑتے راستے کی طرف پان ناجوب سے روم کیوں کر دیکھ سکتے راستہ نظر آتا نہیں اور اگر چاہتے ہم لامسخنا ملا مکان فین ان کی شکلیں تبدیل کر دیتے اللہ بن فی شکلیں تبدیل کر دیتے ان کے ٹھکانوں کے اندر بندر بنا دیتے خنزیر بنا دیتے اور پھر اس کے ساتھ ان کو لولا لنگڑی بنا دیتے کیا کہ چال پھر بھی نہ سکتے یہ بھی کہنا لولا لنگڑا پمستتاؤ پس نہ طاقت رکھتے آگے چلنے کی نہ پیچھے لوٹ سکتے یہ کس صورت میں ہو سکتا ہے وہ لولا لنگڑا بنا دینا اب آگے اضال شب ہے وہ من نو اور میروں لگتے اسے فی الحال شبو ازال شبو اور تمس و مس کی نظیر اضال شبھو اور تمس و مس کی نظیر فرمایا اگر تم شبہ کرو یہ کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے تمس و مس تو ہم اس کی نظیر تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں ذرا غور کرنا بھائی تمس کے اندر کیا ہوتا ہے آدمی اندہ ہو جاتا ہے نا اور مس کے اندر شکل تبدیل ہو جاتی ہے ایسے نا تو اللہ نے فرمایا خود تمہارے اندر اب بھی ہے آدمی ایک نوجوان ہوتا ہے خوب روح ہوتا ہے حسین و جمیل ہوتا ہے دنیا اس کے اوپر عاشق ہوتی ہے یا بالکل بوڑھا ہو جاتا ہے یا بالکل اندھا ہو جاتا ہے یا اس کی نگاہیں کیا ہو جاتی ہیں بالکل کمزور ہو جاتی ہیں اندھے کی طرح اب وہ خوبصورتی جو ہوتی ہے اب شکل اس کے دیکھنے کی ہوتی ہے کوئی اس کو پکڑ کے بوسا لے سکے گا بوڑھے جی بالکل اور چکل کا ہو جاتا ہے دیکھو دنیا کے اندر تمہیں دکھا دیا گیا کہ دیکھو تمس بھی ہے اور کیا ہے مسک بھی ہے دیکھو تو با من نو عمر ہو نکیس و فلخات یہ تمس ہو مس کی نظیر اور جس کو بڑی عمر دیتے ہیں تو الٹا کر دیتے ہیں اور اس کو کہ اس کے اندر تبی حالات کے اندر خلق منصورا تب یہ حالت کیا نہیں سمجھتے ابلا یا شیعہ سنی کا مناظرہ ہو رہا تھا شیعہ نے کہا واہ علی العظیم علی عظیم شان ہے علی کی شان کیا ہے عظیم ہے سنی علی کی شان عظیم ہے تو عمر کا نام دکھا دے قرآن پاکوں دوں کہ آگے وہ من لو امیر ہو نونک کیسو مان لو عمر کو اور اس کے نکے سکیوں کو بھی مان لو نونت کیسو کا مانا اور نکے سوکھے جانتے ہیں چھوٹے بڑے من لو امیر ہو نو نت کے سو مان لو کہ اس کو تمہار کو وا نو نت کے سو اس کے نکے سوکھے ملازرا ہو رہا ہے خوشیہ کا ملازرا واہ یہ وما المشر یہ ای یاد ہے ابتدا و اضال شبو ابتدا کا یادہ ہو رہا ہے اور اضال ہے شبو ابتدا میں کیا تھا جی بل قرآن قرآن پاک سچی کتاب ہے محبوب تو بھی کہ سچا رسول ہے وہ یہی تھا نا لیکن کافر لوگ کیا کہتے تھے کہ محمد شاعر ہیں محمد کا اور قرآن پاک شیروں کی کتاب ہے اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو شیر گوئی نہیں سکھائی حضور کے اندر مل ہی نہیں شعر کہا اہم کا اور نہ مناسب ہے نبینی شاعر ہوتا ہے اضا شب اور یاد ابتدا اور نہیں سکھی ہم نے اس کو شعر گئی اور نہیں مناسب واسطے اس کے ان ہوا نہیں یہ مضمون واہ یہ ہوا من مضمون وحی نہیں یہ مضمون واہ مگر نصیحت ہے اور قرآن مبین ہے ذرا حکمت انزال تاکہ ڈرائے حضور اس شخص کو کہ ہے زندہ زندہ بالقلب یا بل زندہ بالقلب اور ثابت ہو جائے عذاب کی حجت کافروں کے اوپر قول سے مراد ہے حجت عذاب کیونکہ کل کو کافروں کو عذاب جو ملے گا حجت ہوگی نا کہ نبی آیا قرآن آیا ثابت ہو جائے حجا کافل آبان جراؤ دلیل اکری نمبر چار نہیں دیکھتے کہ بے شک پیدا کیا ہم نے واسطے ان کے مما عمرتین اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے جانوروں کو کس نے بنایا اللہ بے شک پیدا کیا ہم نے واسطے ان کے ان چیزوں سے جن کو ہمارے ہاتھ بناتے ہیں کیا ہیں جانور بس وہ ان کے مالک ہیں اور پھر تابے کر دیا ہم نے ان جانوروں کو واسطے ان کے بڑے بڑے اونٹ ہاتھی ہی تابے ہیں یا نہیں رقوب مین طبیض یہ ہے بعض جانور ان کی سواریاں ہیں رقوب اور بعض جانوروں سے گوشت کھاتے ہیں اور واسطے ان کے جانوروں میں اور نفے بھی ہیں بال کے کھال کے ہڈیوں کے وہ مشارف اور پینے کے گھاٹ ہیں پینے کے گھاٹ ہو وہ ان کے پستان پن جانوروں کے تھن ہے؟ پینے کے گھاٹ ہیں پیتے ہو سے کیا نہیں شکر کرتے بتا خضو زاجر اس کے باوجود بنا لی انہیں سوائے اللہ کے معبود تاکہ وہ مدد کیے جائیں فرمایا نہیں طاقت رکھتے معبود ان کے مدد کرنے کی ان کی بالکل مدد نہیں کریں گے بلکہ قیامت کے دن صاف انکار کر دیں گے مخالف ہو جائیں گے اور وہ واسطے ان کے فریق مخالف ہوں گے جن دا فریق مخالف ہوں گے حاضر کیے ہوئے کیا کے دن کہیں گے کہ اللہ یہ ہماری پوجا نہیں کرتے تھے بالکان یابود الجن فلا فلاں جہازن کا کالم تسلی الانبیاء پس پسنا غم میں ڈالیں تجھ کو اس کی باتیں آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں کوئی شاعر کہا تھا ہے نہیں شاعر کہتے ہیں کاہن کہتے ہیں نہ غم میں ڈالیں تو جو باتیں بے شک ہم جانتے ہیں جو چھپاتے ہیں ظاہر کرتے ہیں ہم ان کو حساب لیں گے بدوا دیں گے اولا ہم دری لکڑی نمبر 5 کیا نہیں دیکھتا انسان بے شک پیدا کیا ہم نے اس کے نطفے تھے پر وہ جھگڑا ہوئے سری اور زارا مسئلہ اور بیان کی ہماری شان میں عجیب مضمون ماسلن بیان کیا ہماری شان جی مضمون اور بھلا دیا اپنی پیدائش کو یہ ہے آگے مضمون کال ازام یہ تشریح مضمون کے کہنے لگا کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو دراحال کے وہ سیدھا ہو جائیں گی قل جواب شکوا آپ فرما دیئے زندہ کرے گا اس کو وہ ذات جس نے پیدا کیا اس کو پہلی دفعہ بھئی ہڈیوں میں ایک دفعہ جان پڑ چکی ہے یا نہیں پڑ چکی ہے نا تو پہلی دفعہ مشکل ہوتا ہے جب ایک دفعہ جان پڑ چکی تو دوبارہ تو آسان ہے زندہ کرے گا اس کو جس میں پیدا کیا اس کو پہلی دفعہ باب اور وہ ہر طرح کی پیدائش کو جانتا ہے بے کل خالق مانا ہر طرح کی پیدائش کو جانتا ہے اللہ دی وہ ہے جیس نے کیا واسطے تمہارے درخت سبز سے آگ کو پس اچانک اس سے سلگاتے ہو یعنی آگ جلاتے ہو پس اچانک تم اس سے سلگاتے ہو بھائی آگ اور پانی ایک دوسرے کے ذد ہیں یا نہیں جمع ہو سکتے ہیں لیکن اللہ نے سبز درخت کے اندر پانی بھی رکھ دیا ہے اور آگ بھی رکھ دی ہے تین قسم کے درخت ہیں ان کو آپس میں ایسے رگڑو نا تو رگڑنے سے کا نکلتی ہے تو آگ کا مادہ ہے پانی کے ساتھ یہ کیا واسطے تمہارے درخت سب سے آپ کو اچانک تم اسے سلگا کے ہو یہ لکھ لو جی کون سے درخت ہیں ایک تو بانس ہے بانس جانتے ہو یہ بانس ہے یہ بانس سے خود ہم نے آگ نکالی نوجوانی کے اندر اور دوسرا ہے مرخ کہ عرب کے اندر ہیں درخت مرخ نیم را نیم را مرخ اور ہے عسا افار افار عین فار این فا, را، این فا را، مرخ افار اور بانس یہ تفسیر عثمانی میں دیکھ لینا پس سچانک تم اسے سلگاتے ہو اول کا کیا نہیں وزار جس نے بنایا آسمانوں کو زمین کو کادر اوپر اس کے دوبارہ بنائے اس جیسے بلا کیوں نہیں واہ بول خلاک العلیم اور وہی ہے اصل بنانے والا خللاک ابالگر سی کا ہے وہی ہے اصل بنانے والا انرو بیان قدرت یا امر بمن معمول ہے سوائے استنی معمول اس کا یہ ہے جب ارادہ کرتا ہے نا کسی چیز کے پیدا کرنے کا یہ کہ ہے اس کو ہو جا واہ واہ وہ ہو جاتی ہے بس سبحان اللہ سمرائے پس پاک ہے وہ ذات جس کے قبض قدرت میں اختیار ہے مکمل اختیار ہے ہر چیز کے تو گئی نا ویل تر جاؤ اور اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے قیامت بھی آ گئی الحمد للہ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 wwwshaheed